حضور کے گود میں بیٹھ جاتا تھا تاکہ یا بالکل سامنے بیٹھتا ترکی اتنے سنی صحیح العقیدہ افراد تھے کہ انہوں نے کتاب و سنت سے اس مسئلے کو نکالا کہ جب حضور جلوہ گر ہوتے تو لوگ کتنے فاصلے پر بیٹھتے تو اتنے فاصلے پر یہ جالی لگائی گئی بہت سے لوگوں کا اپ نے دیکھا ہوگا اپنی خوش قسمی ناس کرتے ہیں جی ہم جب گئے تو سرکار کی جالی کھولی گئی اور ہم اندر گئے. اس کو طلمان مقرو لکھا اس لیے اتنا قریب جانا حضور کے اس کو مکرو لکھا تو کتنا جائے جہاں جالی ہے جالی اسی لگے لگائی گئی یہ حد ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی وہاں سے ادب سے کھڑے ہو اسی میں ادب ہے ٹھیک ہے اس لیے مزارات کو چومنا بوسا دینا اس کو اعلی حضرت فاضل بریلوی نے منع لکھا اور علما کو تو سخت منع لکھا کہ علماء کو دیکھ کر کے عوام اس سے بھی آگے بڑھ جائیں گے یہ ہمارا اس معاملے میں مسئلہ